نے کا شروع ہو رہا ہے بابو صداق کے نام سے یعنی مہر کا بیان انان سے ندی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتقا صفیت و جت کہا صدا کہا متفقن علیہ صداق یا لفظ صداق سعد پر زیر یا زبر دونوں کے ساتھ یہ پڑھا, ہے پڑھا گیا ہے اس کا مطلب ہے مہر عورت کو نکاح کے عوض میں شادی کے یا عقد کے عوض میں جو پیسہ دیا جاتا ہے یا جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس کو صداق کہتے ہیں عربی زبان میں اور صداق کے تعلق سے مہر کے تعلق سے کئی باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ مہر یہ عورت کا حق ہے مہر عورت کا حق ہے اس لیے اس کو دینا چاہیے بلکہ سنت اور صحیح یہی ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد ہی بیوی سے ملاقات کرنی چاہیے صحیح اور بہتر اور افضل یہی ہے دوسری بات یہ ہے صداق کے تعلق سے کہ صداق یا مہر جس ہر اس چیز کو مہر کے طور پر دے سکتے ہیں جس سے عورت فائدہ اٹھا سکے جس سے عورت فائدہ اٹھائے ہر اس چیز کو مہر بنا سکتے ہیں روایتیں آئیں گی بھی بہت ساری روایتیں آئیں گی یہ کہنا کہ مہر کے لیے پیسہ دینار و درہم یا مال ہی ضروری ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیثیں ساتھ نہیں دیتی ہیں مختلف حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی یہ حدیث جو پڑھی گئی ادرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفی ام المومن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر مقرر کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صفیہ بنت حیی ہے ایک یہودی تھا اس کی بیٹی تھی خیبر کے موقع سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ خیبر کیا تو اس میں یہ قید ہو کر کے آئیں یہ کنانہ ابن الحقائق کی بیوی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں یا کسی دوسرے صحابی کے حصے میں آئی تھی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ چونکہ سردار کی بیٹی ہے اس لیے یہ ہاں مناسب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جائے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا چونکہ دشمن کی عورتیں اور مرد جب قید کر لیے جاتے ہیں تو وہ غلام اور لوڑی بنا لیے جاتے ہیں یہ اسلام کی فضیلت ہے اسلام کی برتری ہے کہ اگر اسلام نہیں لے آتے تو اس طرح سے غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور آزادی ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی علہا کی مہر مقرر کیا تو دیکھیے اب یہ ایسی چیز ہے آزادی کے اس سے عورت فائدہ اٹھا رہی ہے کہ نہیں جی فائدہ اٹھا رہی ہے عورت شریعت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک کو کچھ پیسہ دے دے جس کے عوض میں مالک اس کو آزاد کر دے تو شریعت میں ایسا بھی حکم ہے اس کی بھی رخصت ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی تو پیسہ دینا پڑتا کہ نہیں کوئی غلام یا کوئی لونڈی اپنے آپ کو مالک سے آزاد کرنا چاہتا تھا تو پیسہ دیتا تھا کہ نہیں انتظام کرتا تھا اس کا تو گویا کہ یہ آزادی یہ نفع کی چیز ہے جس سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس چیز کو محر مقرر کر دیا جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد نہ کرتے تو وہ لوڈی کی حیثیت سے ہاں زندگی گزارتی تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی بلکہ روپے پیسے سے بھی زیادہ کیا کہتے اس کی قیمت قیمت جو ہے اس آزادی کی ہے جس کا موازنہ روپے پیسے سے نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی غلام کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد نہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی ہے کوئی زبردستی نہیں ہے آ, غلام کہے میں جو ہے آدھی دنیا دے دیتا ہوں مجھے آزاد کر دیجئے آقا کہہ رہا ہے کہ نہیں دوں گا آزاد نہیں کروں گا تو کوئی بس نہیں ہے اس کے اوپر تو اس لیے جو ہے اس لیے یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اس کو کم نہ سمجھا جائے لوگوں نے بعض لوگوں نے بعض اما نے کہا کہ آزادی یہ مہر کے لیے عینی مہر ہونا چاہیے یعنی مال ہو یا دینار و دنہم ہو اس طرح کی چیز کو باہر کو کریں گے یہ مانوی چیز مہر نہیں بن سکتی جبکہ یہ حدیث ان پر رد ہے اور ان کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ دنارو دنہم اور پیسہ اور مال و زرعی ہونا چاہیے جو ہے کیا کہتے ہیں مہر میں ایسی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جبکہ یہ دلیلیں ان کے برخلاف ہیں. وعن أبي سلمة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزباجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نشو قال قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهمين فہادہ صداقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے مسلم ام سلمہ او ابو سلما بن عبد الرحمن یہ بہت مشہور تابعی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں فقہ مدینہ میں سے مدینہ کے اندر سات مشہور ہیں ان میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں بڑے علم والے شخص تھے انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا ام المنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے مہر کیا مقرر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بیویوں کے لیے کیا ہوا کرتی تھی تو عائشہ ردی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی مہر آپ کی طرف سے مہر بیویوں کے لیے بارہ اوکیا اور ایک نش چاندی ہوا کرتی تھی بارہ بارہ اوکیا کتنا ہوتا ہے ایک اکیے میں چالیس درہم تو بارہ اوکیے کتنے ہو جائیں گے چار سو اسی ونشن اور ایک نش مل عائشہ رضی اللہ تعالی نا فرماتی ہیں پوچھتی ہیں کہ نش کی جانتے ہو کہ نش کس کو کہتے ہیں تو کہا کہ نہیں جانتا ہوں تو فرمایا کہ نس اوقیا نس اوقیا تو گویا کہ بیس ہو گیا تو چار سو اسی اور بیس کتنے ہو گئے تو فرماتی ہیں فتح کا خم سو میں ات درہم یہ پانچ سو درہم ہوئے لیکن یہ جو ہے تمام بیویوں کی یہ مہر نہیں ہوا کرتی تھی بعض بیویوں کی یہ مہر تھی جو ہے غالباً حضرت حضرت سفیر رضی اللہ تعالی انہا کی مہر تو ابھی آپ نے سنا اور زینب رضی اللہ تعالی انہا کی غالباً نجاشی رحمت اللہ علیہ نے ادا کی تھی مہر اس طرح سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمام بیویوں کی مہار یہ تھی لیکن بعض بیویوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر مقرر کیا کرتے تھے جی اب ام ابیبا یا زینب رضی اللہ عنہ تھی میں اس کو دیکھ لیں گے اللہ دوبارہ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ قید کے لیے نہیں ہے اب آج, آج لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے آج پانچ سو درہم کے بجائے جو ہے پانچ سو روپئے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سنت والی مہر ہے جو ہے پانچ سو روپئے مہر مقرر کرتے ہیں تو پانچ سو روپئے کیا ہے ہاں ابھی بھی دیہاتوں میں یہی سب چل رہا ہے جی تو یہ مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر آدمی عورت اور اپنی حیثیت کے مطابق مقرر کرے اور عورت کا والد عورت یا عورت یا عورت کا باپ مہر کو مقرر کر سکتے ہیں کہ ہم کو اتنی مہر چاہیے ہم اتنی مہر لیں گے مقرر کر سکتے ہیں لیکن دونوں طرف سے حیثیت کے مطابق مطالبہ ہونا چاہیے اور حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنی چاہیے اور اس کو وقت پر دے دینا چاہیے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں ہمارے ہاں, ہاں کہ مہر تو لوگوں کے دکھانے کے لیے نام کے لیے کے لیے مقرر کر لیں گے کہ ہاں لاکھ جو ہے مہر مہر ہے میری ہاں ہم مقرر کرتے ہیں لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر بیوی بی سے جا کے معافی مانگتے ہیں کہ معاف کر دو یا کہتے ہیں بعد میں دیں گے جی جی بہت سارے اس طرح کی جہالت ہے اپنے ہاں عورت کا حق ہے اسے بہتر یہی ہے کہ اس کو ملنے سے پہلے اس کو دے دیا جائے جیسا کہ آگے روایت آ رہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما تزوج علی جعلی رضی اللہ تعالی قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قال ما کے صحیح روایت ہے حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی رخصتی کئی مہینے کے بعد ہوئی تھی تو جب شادی کر لی نکاح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حضرت علی رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ آش بطور مہر فاطمہ کو کچھ دے دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مائن دی شی میرے پاس کچھ نہیں جبکہ حضرت علی رضی اللہ و تعالی انہوں نے محنت کر کے دو اونٹنیاں بہت اچھی تیار کی تھی شادی کے لیے مہر میں دینے کے لیے اپنی تیاری کے لیے لیکن وہ جو ہے دو اونٹنیاں کیا ہیں کیا ہو گئی ہاں ایک محفل ہاں محفل ہاں ہاں کیا کہتے ہیں محفل مئے کی نظر ہو گئی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں محفل مے سمجھتے ہیں میں مانے ہوتا ہے شراب محفل شراب کی نظر ہو گئی کیسے اس وقت یہ سن دو ہجری کا غالباً واقعہ ہے کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے یہ دو اٹنیاں لے آ کر کے بیٹھایا ایک جگہ اور وہیں اسی جگہ جو ہے ایک گھر میں ناچ کی اور کیا کہتے گانے کی محفل چل رہی تھی ناچ مطلب کہ کوئی لونڈی تھی جو ناچ رہی تھی اور کیا کہتے ہیں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اس وقت جو ہے سن دو ہجری تک شراب حرام نہیں تھے اور شراب بھی چل رہی تھی شراب کا دور بھی چل رہا تھا تو سب لوگ جو ہے شراب پی کر کے مستے تھے اور لوڈی نے کیا کہا اپنے اشعار پڑھتے ہوئے اشعار میں کہا اس کی نظر پڑ گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی اٹنیوں پر تو اس نے اشار میں کہا زبانے کے کہ جو ہے شاعر ہوا کرتے تھے لوگ اور عورتیں تو اشار میں اس نے کہا کہ کون ہے جو ان خوبصورت دو موٹی موٹی اٹنیوں کے کلیجے کو لا کر کے پیش کر دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں پی چکے تھے اس وقت ہاں وہ اٹھے تلوار لے کر کے اور دونوں اٹنیوں کا ذبح کر دیا تو یہ بڑا دردناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے پھر وہ بہت پریشان ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور پھر اس کے بعد شراب کی حرمت ہو گئی جب شراب کی حرمت ہو گئی تو مٹکے توڑ دیے گئے اور شراب بدینے کی گلیاں بہا دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ختمی زرا آپ کی کہاں ہے تمہاری جو ہے ختمی زرا کہاں ہے جو تمہارے پاس تھی اور حتم حت... اس زرہ کو زرہ جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ جس کو تلوار سے جنگ کرنے والا شخص جو, جو ہے ا... اس کے لوہے کی بنی زنجیر کی بنی ہوئی جو کرتا ا... ہوتا ہے نیچے تک پہنا جاتا ہے آمی... آم؟ آرمر بزم... کیا آرمر, بزم... آرمر بولتے ہیں انگلش میں اچھا تو جو ہے اس کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ حتمی زرہ کہاں ہے آپ کی یا تو اس کے مضبوطی کی وجہ سے کہ وہ مانے ہوتا ہے توڑ دینے والی تو تلوار کو توڑ دیتی تھی یعنی تلوار اس پر اثر نہیں کرتی تھی اس وجہ سے اسے حتمہ حتمیہ کہا جاتا تھا یا یہ کہ ایک خاص قبیلہ کی تیار, تیار کیا کرتا تھا جو منصوبہ حتمہ ہاں بن محارب کی طرف تو اس وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لا کر کے دیا یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ گویا کہ انہوں نے اس کو دے دیا تو کوئی مال بھی کوئی سامان بھی جو ہے میں دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عی امم رعتن نکت علا صداطن او حبا ان او عید ان قبل عصمت النکاح فہو لها وما كان بعد عشمت الکاح فہو علیمن ابن تو اوقت ہُوا ابھی یہ حدیث تو آپ نے سنا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کے ان کی آزادی کو مہر مقرر کیا اس سے پہلے شروع میں آپ نے ہاں آٹھ سو تینتیس نمبر کی حدیث ہے اس کتاب کی آپ نے شروع ہی میں سنا ہوگا جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیبا کر دیا کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبا کرتی ہوں یعنی اپنے آپ کو آپ کے لیے آزاد کر دیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ عورتیں ایسا کر سکتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو. اپنے, اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے سکتی تھیں بغیر کسی اجازت اور بغیر کسی اس کی تو ایک خاتون اس طرح کی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی رغبت نہیں ہوئی خواہش نہیں ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش نہیں تو میرے ساتھ نہیں کر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے لیکن مہر میں کچھ دو تمہارے پاس کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میری میرا اظہار ہے بس میری لنگی ہے چادر جو پہنے ہو بس وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے جاؤ دیکھو گھر میں کچھ ہے وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں گھر میں سبحان اللہ فرمایا کہ جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی لے کے آؤ تو انہوں نے گئے ڈھونا یعنی معمولی چیز مراد ہے تو لیکن بہرحال ظاہری حدیث حدیث کا جو لفظ ہے اسی پر محمول کریں گے اس کو کہ ان کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہاں کہ کیا تمہیں قرآن یاد ہے کچھ قرآن تمہارے پاس ہے تو انہوں نے گنایا کہ میرے پاس یہ صورت ہے سور بقرہ اور فلا فلا صورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جاؤ ان کو قرآن کی تعلیم دے دو یہی ان کی مہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو مہر مقرر کیا تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال ہی ہو اس طرح کے فوائد بھی دے کر کے اور سے شادی کی جا سکتی ہے امر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت نکاح جس عورت سے کیا جائے اور اس کو مہر دی جائے یا کوئی ہدیہ دیا جائے یا کوئی وعدہ کیا جائے اس سے دینے کا ہاں نکاح سے پہلے نکاح سے پہلے تو وہ عورت کا ہوگا اور یہ مہر وغیرہ جو ہوتا ہے نکاح سے پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اتنی مہر ہوگی یہ وغیرہ وغیرہ تو نکاح سے پہلے جو دیا جائے وہ عورت کا ہوگا وماں کا نبا جائے اسمتی نکاح اور جو چیز نک... عورت کو یا کہہ لیجئے کہ جو کچھ نکاح کے بعد ملے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت کا ہے بلکہ جس کو وہ ہدیہ جو وہ چیز ملے گی وہ اس کا ہوگا عورت کے بھائی کو یا باپ کو یا ماں کو یا جس کو بھی ملے ہاں وہ اس کا ہوگا عورت کا نہیں سمجھا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احق معج العلیہ اور آدمی کی عزت جس سبب سے کی جائے اس میں آدمی اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے یا اپنے بہن کی اپنی بہن کی وجہ سے عزت کی جائے گویا کہ اس حدیث میں سسر کا احترام اور ادب اور عزت کرنے کا ہاں کے بارے میں کہا گیا ہے رغبت دلائی گئی ہے اسی طرح سے ہاں جو بیوی کا بھائی ہے اس کی بھی عزت کی جائے ہاں جو نسبتی برادریں نسبتی کہتے ہیں جن کو یا سالہ کہتے ہیں تو اس کی عزت کی جائے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آدمی کو ہدیہ ان لوگوں کو خصوصی طور پر ہدیہ دینا چاہیے کئی تکار کا درسے رکھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کے درسے میں بدیاں اور ہم اسے پیش کی جائیں گی اللہ تخبار کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور ہمیں کی توقع صدا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکالیٰ